لیے خود ہی بلا تقلف حضرت کے قریب آ جائے ان شاء اللہ فائدہ ہوگا الحمد للہ حمت انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں کہ جوان قربانی دے اور وہ بوڑھا اور علماء کو جگہ دے دیں وہ کرسیوں سے نیچے آ جائے اور بوڑھے آدمیوں کو اور علماء کرام کو جگہ دے دیں انشاءاللہ اس پر اللہ جو ثواب فرمائے بچے بھی جوان بھی نیچے آ جائے بوڑھوں کی تو اللہ بھی قدر کرتے ہیں سفید داڑی والے کی تو انسان کو بھی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عام ہاں لوگوں کو جزائے خیر آتا فرمائیں اس کے ساتھ سب چیز سے منع بنا کیا, کیا بنائے مہربانی کر یہ بھی ہم مہربانی آگے جگہ لینی ہوتی ہے تو پہلے آیا کرو یہ پشاور سے آئے ہوئے اتنی دیر سے دھوپ میں جل رہے ہیں اب تو ٹھنڈ ہو گئی اس لیے جو آگے آتے ہیں وہ ان کو آگے جگہ ملتی ہے تو پھر وہ زیارت بھی کر سکتے ہیں قریب سے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو میں نے پہلے ہی بٹھا دیا تھا اس لیے انتظامیہ والے تو اس لیے, ہی تو اس لیے پیچھے جو جگہ مل وہ بھی غریب سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے الرحمن الرحیم ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پنڈی اسلام آباد والوں کو ہمارے حضرت نے ٹائم دیا اور خصوصاً بہت سے علم کرام اور طلبا یہ تمنا رکھتے تھے کہ بہت افسر ہو گیا ہے حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی زیارت نہیں ہوئی سنا جمعرات والے دن ہو جائے تو آسانی ہوگی اس لیے ہم نے جمعہ اور جمعرات دو دن منتخب کیے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے خصوصاً طلبہ اور علماء کرام تو بہت پیاسے ہیں حضرت کی زیارت کے لیے حضرت کا بیان سننے کے لیے اس لیے جو آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب زیارت ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے تاکہ سارے بندے جو ہیں نہ کم از کم زیارت تو کر سکے اور میں پوری کوشش بھی کروں گا کہ مسافہ بھی کسی طرح ہو جائے تو انشاءاللہ شاء آپ بھی دعا کریں کہ حضرت سے مسافہ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو آسان فرمائے ان میں کرام اور بڑے قدر کے لائق ہیں کہ یہ کرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں اور مولوں کی, کی, کی, کی, کی انکریمنٹ نہیں لگتی اس دور میں بھی پیپراسی کی, کی سب کی انکریمنٹ لگتی ہے لیکن مولیوں کی انکریمنٹ نہیں لگتی اور وہ بچارے تنخواہ میں کام کرتے ہیں اگر کہیں جی ہمارے مسائل ہیں تھوڑی تنخواہ بڑھاؤ ہم کسی اور شریف لے لیں گے تو وہ پہلی سے بھی چلے جاتے ہیں تو یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایسی ازمائش کیونکہ اگر کار کوٹھیاں بنگلے بجیروں مل جائیں مولویوں کو بھی تو ان سے بھی ملنا مشکل ہو جائے تو اس لیے اللہ نے اپنے پیاروں کو درمیانے درجے میں ہی رکھا ہے تاکہ ہر بندہ ان سے کوئی مسئلہ پوجنا ہو کوئی علم کی بات پوجنی ہو مل دے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندے منتخب ہو جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں اور ان سے واقعی ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں خوش ہیں اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ سے ہر حال میں خوش رہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ہر حال آپ بندے ہو کر اللہ سے ہر حال میں مصیبت میں تکلیف میں آسانی میں ہر حال میں خوش رہے اللہ بھی آپ سے ہر حال میں خوش رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے علم کرام کو اور ان کو مختلف مسائل میں سے گزارتے ہیں اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر بندہ جو ایک اور اچھا انسان بنتا ہے تین منزلوں میں سے گزرتا ہے غار کا دور سوچو بےچار غور و فکر ذکر فکر کا دور پھر مکی دور تیرہ سالہ قربانیوں کا دور پھر اس کے بعد مدنی دور فتوحات کا دور لیکن ہم کہتے ہیں پہلے فتوحات آئیں مسئلے حل ہو جائیں پھر ہم نیک بنیں گے پھر مکی دور آئے پھر اس کے بعد آخر پہ غار کا دور آئے تاکہ پھر بعد میں ہم غور و فکر کریں گے کیا کرنا ہے جب اللہ نے نبیوں کے لیے یہ تقدی ہمارے لیے یہ ترکیب بدل دیں گے اس لیے اکبر اللہ نے کہا خدا کی قدرت دیکھو کیا بعد ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے ہرا پہلے. فتوحات بدر سے شروع لیکن ابتدا ہمارے حضرت کی زندگی میں 1991 میں بندے تھے. ایک یہ آج ایک اور دونوں جاتے تھے ملتے کرتے تھے اللہ قاسم صاحب کی منت کی کہ حضرت وہ ایک ہمارے حضرت ہیں روس سے آئے ہیں یہ ہے تعارف کرایہ تو بیان کرنے کی اجازت دے دے حضرت نے بس ایسے ہاتھ آسار ہلا دیا ہم نے سمجھا اجازت مل گئی بعد میں انہوں نے سوچا کون حافظ کہاں سے آئے میں تو جانتا بھی نہیں کیسے اجازت دے بیٹھا پھر بعد میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی بیان ہوا پھر حضرت کو تسلی ہو گئی لیکن شروع میں ایسا حال تھا اتنی مشکلات تھی تو یہ اسی طرح حضرت نے بارہ تیرہ سال گزارے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسط عطا فرما دی پھر مدرسوں میں بیان شروع ہو گئے پھر اس کے بعد ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے قبولی فرما دی اور اب تو حضرت سال سال ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں بھی ٹائم لینے کے لیے پتا نہیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اور خصوصاً حضرت نے جب سے انڈیا کا دورہ فرمایا ہے اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں کہ میں نے حضرت کا اندازے تربیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور جب حضرت جو بیس پچیس دن کا دورہ مکمل کر کے انڈیا سے واپس آئے تو دارالوبند دیوبند کے محتمل نے حضرت کو شکریہ کا گھر لکھا اور اس میں ایک جملہ عجیب و غریب لکھا کہ حضرت آپ کی شخصیت کے سحر نے دیوبند کے لوگوں پر عجیب و غریب اثر ڈالا ہے کہ ہمارے سارے انتظامات کے تار چار پوز ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے کہ دیوبند کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے صرف زیادہ کرنے کے لیے اللہ حکمت کبیرا اس لیے اللہ اللہ جب کسی کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے ایسی قبولیت عطا فرما دی تو ہم لوگ حیران ہوتے ہیں بلکہ ہم تو شروع سے ہی جانتے تھے لیکن شروع کا دور ایسا غریب دور ہم نے ڈانٹے کھانوں کا دور دیکھا, دیکھا ہمیں ہم پتہ بھی نہیں تھا آداب کا غلطی ہو جاتی تھی پھر غلطی کے بعد ہم سوچتے تھے حضرت یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی اور میںندہ نہیں ہوں وجہ کا مجھے بھی پتا تم معافی مانگنا سیکھو وہاں غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنی چاہیے اللہ کا کبیرہ اس وقت کتابیں بھی نہیں چھپی ہوئی تھیں تو خوب تجربات ہوتے تھے ڈانٹے کھانے کے اسی وجہ سے پھر میں نے مجالے سے فکیل لکھی تاکہ جو ہے دوسرے دوستوں کی بھی تربیت ہو جائے ہر کاش کے علماء طلبا اور عام لوگ ان کو پڑھ لیں اور ان کو بھی مختلف چیزوں کا پتہ چل جائے کہ انسان کی اصلاح و تربیت کیسے ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ خان کا بھی پنی ہے ہم نے حضرت سے خصوصی درخواست کی کہ حضرت ہماری جگہ تنگ پڑ گئی ہے وہاں جامع ہاتھ میں تو وہاں ذکر کے لیے لوگ جگہ تنگ ہو جاتی ہے دعا فرما دیں تو حضرت ایک دفعہ حرم سے سیدھے یہاں آئے اور اس جگہ کو پسند کیا تو ہمارے ایک دوست ہیں عبد الرحیم صاحب انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور جگہ کو دینا شروع کیا پہلے ہم نے تھوڑی سی بڑھاتے بڑھاتے پہلے پانچ کنال پھر آٹھ کنالی پھر دس ہو گئی پھر اب تیرہ چودہ تک ہم نے پہنچا دی تاکہ کھلی جگہ ہو جہاں ہم عورتوں کا بھی اجتماع کر سکیں مردوں کا بھی اجتماع کر سکیں تو یہ اللہ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی اور سہولتیں پیدا فرمائے اور یہ ہم نے ادھر ایک کچا اچھا سا کمرہ بنایا ہے جیسے انار کے درخت کے نیچے دیوبند کے طلبہ کی شروع ہوئی تھی ہم کا درخت یہ کیکر کے نیچے بیٹھ کے بیٹھ پڑھتے ہیں تھوڑی سی نسبت ہمیں بھی حاصل ہے تو ہمارے طلبا جو ہے یا اور وہ پڑھتے ہیں تھوڑے سے طلبہ ہیں لیکن تھوڑے سے بھی بعدو کا بہت ہو جاتے ہیں ایک بھی کام کا آدمی نکل آئے تو وہ ہزاروں کو بدل دیتا ہے تو الحمدللہ ہم نے یہاں ذکر فکر کی وجالت بھی ہوتی ہے ہر ہفتے کو جو ہے ویکینڈ پہ اثر سے لے کر اشراق تک, یا اثر سے اشاہ تک لوگ یہاں رہتے ہیں اور بیان سکھانے کا خصوصی رکھا ہے کیونکہ جو ہے ہم فارغ ہو جاتے ہیں لیکن پھر صحیح طریقے سے متاثر کو درس قرآن نہیں دینا آتا بیان نہیں کرنا آتا تو اس کے سکھانے کے لیے ہم نے جو ہے جمعرات وہ اثر سے لے کر اشراق تک یہ اثر سے جو بھی رہنا یا رات رہنا چاہے ان کے لیے رکھا ہے تاکہ ہم جو ہے ایک متاثر کن بیان کر سکیں ایک دفعہ میں لاڑکانہ میں گیا ڈاکٹر خالد سومرو ان کے مدرسے میں بیان ہوا ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کمپنی کا نامے. ایک میں ایک ٹیکسلا کہ سے آپ آٹھ سال پڑھ کے آپ کیوں نہیں ایسا درس دے سکتے اس کا جواب دیں مجھے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ہمیں ایسا درس دینا آنا چاہیے کہ لوگ ٹی وی وی سی آر کے ڈرامے چھوڑ کے وہ درد سننے آئے واقعی آپ جو ایسا طرز دیں گے ایسا بیان کریں گے جس میں قرآن ہو حدیث ہو اشعار ہوں واقعات ہوں کوئی نکتے کی باتیں ہوں ایسی باتیں سننے کے لیے لوگ ڈرامہ چھوڑیں گے ورنہ ان کا دماغ تو خراب نہیں ڈرامے کی قسط چھوڑ کے آپ کا بیان سننے آ رہا ہے تو اس لیے ہماری مجبوری ہو گئی ہے اس زمانے میں کہ ہم فطرہ فساد کے دور میں ہیں ہمیں زبردستی لوگوں کو بات سنانی پڑتی ہے اور مسجد مدرسوں میں تو بات سنانی بڑی آسان ہے کالج یونیورسٹی تو ہم نے خالی چھوڑ دی ہیں آپ جائیں مختلف کالجوں یونیورسٹیوں میں اور بیان کرنا چاہے تو عجیب و غریب وہاں حالات ہوتے ہیں کہ وہاں بیان کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کوئی بعض لوگ سننے کے لیے تیار نہیں اگر جو سننے کے لیے تیار ہے بعد میں عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں کئی ہی دہریوں والے سوال کرتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان طلبہ آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں پر پتہ چلتا ہے اس لیے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارے علماء طلبا نے کالج کو چھوڑ دیا تو اور جماعتوں نے ان پر قبضہ کر لیا تو اس ليے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کالج يونيورسٹيوں ميں بھى درس قرآن دینے کی اس ڈیوٹی کو ادا کریں يا کم از کم اور نہیں کچھ کر سکتے تو اپنى مسجد ہی پورا قرآن لوگوں کو سنا ديں وہ كہتے سنتے نہيں نبى كى كون سى سنتے تھے ذكرت اللہ عليلہ نے لكھا ہے علما كى شكايت قبول نہیں کی جائے گیمت گی والے دن کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے فرمایا نبی کوئی بھی نہیں سنتے تھے آپ کی بھی نہیں سنتے حکمت و دانائی سے آپ کو سنانی پڑے گی طلبا اور, اور علما کے لیے تو یہ ہے کہ ہم درس قرآن دیکھے میں بڑے غم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھے ہمارے بڑے بڑے مشہور کی جگہ خالی ہو گئی ہیں جہاں دورہ تفسیر ہوتے تھے حضرت لاہوری جیسا آدمی نظر نہیں آتا حضرت جیسا آدمی نظر نہیں آتا حضمولا عبداللہ بیروی جیسا آدمی نظر نہیں آتا حضم مولا سرفراہ سفدر جیسا آدمی کہ لوگ فارا ہو کے ٹوٹ کے جاتے تھے ان کے ترس میں اب پشاور میں غیر مقلروں کے لوگ جاتے ہیں ہمارے پاس پڑھ کے شیخ عبد السلام کے پاس جاتے ہیں وہ ایک چالیس دن میں ہمارے علما کو غیر مقلط بنا دیتے ہیں کہ بس کسی کی نہ ماننا اپنے نفس کی ماننا من اشد من شدنا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ایسے ایسے کچھ لگاتا ہے کہ بندے کو غیر مقلط بنا دیتا ہے تو میرے دوستوں یہ فکر اور غم کی بات ہے تو ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا کہ حضرت کی نسبت کی برکت سے طلبہ اور علماء کے لیے میں نے جمعرات کو جو ہے اکثر سے لے کر اشتراک تک تربیت بھی ہوگی بیانات بھی ہوں گے درس قرآن دینے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا تو اس لیے صلاح عام ہے یاران دان کے لیے علماء طلبہ کے لیے صلاح عام ہے کہ وہ یہاں آئے کم از کم پریکٹس کریں کرے مشق تو کیونکہ پریکٹس میکس سے مین پرفیکٹ مشق ہی ایک بندے کو مکمل کرتی ہے تو یہ ایک خصوصی درخواست کرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی کتابیں ہیں اللہ اکبر کبیرا ان کا بہت سا تو میں تعارف کروا چکا ہوں لیکن بعض نئی نئی کتابیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ایک کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے جو پرانی کتابیں ہم مثلا جو نیا آدمی ہے اس کو ہم الہی کو دینا چاہیے کہ اس میں سے تو میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا عشق اور محبت سارے فرقے سارے لوگ سارے سب لوگوں کو چاہیے بالوں کہتے ہمیں محبت ہے اللہ کی محبت کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب کہ میں الارم نہ جانا پڑے اللہ تعالیٰ جماعت ہی تضا ہو رہی ہے اور تحجت کی توفیق نہیں مل رہی ہے, تو بات بھنی نہیں ہے اس لیے ہمارے حضر فرماتے ہیں کہ جس رات آپ کی تہج چھوٹ جائے یہ سمجھو کہ آج میرا رب میرے سے ناراض تھا جو مجھے تہجت میں جگایا نہیں ہے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر کسی ولی کو اللہ اس دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے تو اس رات اس کی تحجت چھڑا دیتا ہے اس لیے انہوں نے کہا تیری سزا ہے نوائے شہر سے محرومی مقام مقامی و سرور و نظر سے محرومی اللہ اکبر کبیرہ تو ہمیں تحجت کا سرور تہجت کا رونا نصیب نہیں ہے جب بھی رات کو ہمارے حضرت خواجہ پیر علام نبیب فرماتے تھے جب آپ رات کو لیں گے نہیں کچھ تو دن کو دیں گے کیا لوگوں کو تو اس لیے رات کو لینا پڑتا ہے اور خصوصاً ہمارے حضرت نے تہجت اور اشراق کے درمیان کتابیں لکھی ہیں یہ خصوصی وقت ہوتا ہے اسی طرح اس نے حضرت کی بہت سی کتابیں ترتیب دی لیکن چند کتابیں اسی زمین میں میں نے خود بھی لکھی بزرگ کہتے ہیں کہ جب آئیں تو سچی طلب لے کے آئے اب سچی طلب کا ادب طریقہ سلیقہ کیا ہے تو اس پر میں نے کتاب لکھی سچی طلب کیسے پیدا کریں اللہ کے ساتھ سچی طلب رسول کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور مشق کے ساتھ سچی طلب کیسی قرآن سے, کس طریقے سے جو ہے, فیر حاصل کرنا ہے تو اگر طریقہ سلیقہ نہیں آئے گا تو آپ کیسے حاصل کریں گے تو اس لیے وہ لکھی لکھائی باتیں آپ کو مل جائیں گی اسی طرح ہمارے جو ہے اداروں میں اسلح و تربیت کی کمی ہے کہ حتیٰ کہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ مجھے ایک طالب علم ملا جو فارغ ہو گیا تھا دور حدیث کر کے لیکن وہ کہتا ہے جی میں حافظ قرآن بھی ہوں لیکن دو سال سے مجھے قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی کیوں کتابیں تو بہت اچھی ہم پڑھا دیتے ہیں لیکن کسی شیخ کے پاس جا کے جو عمل کی پریکٹس اور تربیت ہوتی ہے اس میں بہت کمی رہ جاتی ہے تو اس عاز نے حضرت کی باتوں کو جمع کر کے ایک چیز لکھی ہے اسلح تربیت کے مؤثر طریقے تو اس لیے اس کو پڑھے تو اس کا پہلا اور آخری باب تو ضرور پڑھیں پہلے باب میں حوصلہ افزائی کے طریقے لکھے اور آخری باب میں میں نے حضرت کے حالات زندگی واقعات لکھے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے حضرت سے تربیت حاصل کی کیسے ڈانٹے کھائیں کیسے ہماری انصلاح ہوئی تو وہ بھی پڑھنے والی ہے اسی طرح فیصلہ شریف گیا تھا وہاں امام ربانی کے مکتوبات نے انقلاب مرپا کیا تو حضرت کی خانقاہ پہ بیٹھ کے میں نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے تو اصلاحی اور تربیتی مکتوبات کے نام سے وہ بھی چھپی ہوئی ہے اسی طرح عشق رسول ہو مجزور رحمتہ فرمایا ہے کہ جو عشق رسول ہو جائے تو بندے کو اتباع کی توفیق ہو جاتی ہے فرمایا بس اتنی سی تو حقیقت ہے ہمارے دین و امام کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے تو اش رسول کا اضطراب کیسے پیدا کرے اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے اسی طرح اور بھی کئی مختلف کتابیں آپ کو سٹال پر ملیں گی اس طرح مختلف کی سیڈی بھی ملیں گی. میں نے پشاور میں میں ہر مہینے کے تین چار دن پشاور میں گزارتا ہوں اور پہلا جمعہ وہاں پڑھاتا ہوں تو وہاں کے بیان بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح حضرت کی سیڈی اور بیانات بھی آپ کو ملیں گی اور حضرت کی ایک سو سے اوپر کتابیں آپ کو ملیں گی تو خود بھی لے دوسروں کو بھی پڑھائیں مثلا آپ حضرت کی سو روپے کی کتاب لے کے کسی کو دے دیں اس کو دس بندے پڑھیں اور وہ بدل جائیں ان کی زندگی بدل جائے تو آپ کو سو روپے کے بدلے میں قیامت والے دن اتنا و سبا ملے گا جو کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکیں گے اس لیے کتنے بندوں کو ہم نے دیکھا کہ حضرت کی خطبات مجالس اور مکتوبات کو پڑھ کے ان کی زندگی بدل گئی ان کے خیالات اور سوچ بدل گئی کیونکہ کہ یہ نیا دور ہے لوگ لٹریچر کے ذریعے کسی کو بدلتے ہیں جیسے لوگ اخباریں پڑھتے ہیں پھر بیسٹ گباسا کرتے ہیں جی میں نے فلاں اخبار میں یہ پڑھا ہے حالانکہ جو جھوٹی جو خبر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باخبر ذرائع سے پتا چل ہے نام نہیں لیتا کہ اس کے ذریعے آتی ہے تو اگر جھوٹی خبریں پڑھ کے ہم اس میں یقین کر کے جو ہے بیس گاسا کرتے ہیں تو سچی باتیں قرآن حدیث کی باتیں جب کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمارا ایمان یقین بنے گا اور جو ہے ہم اس کو اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے اس لیے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے بار بار پڑھنا چاہیے میں نے پچاس ساٹھ دفعہ اس کو پڑھا ہے اتنا پڑھا ہے کہ کم از کم جہاں کہیں بےعدبی ہو جاتی ہے مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے سے اپنے شیخ کی بےعدبی ہوگی اسی طریقے سے اس میں والدین کے آداب ہے بادما نصیب حضرت کی کتاب ہے اس لیے مفتی صاحب اسلام اخبار والے فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے کثرت سے شکر ادا کرنے سے ملا ہے ہمارے فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے میں نے قرآن حدیث علماء علم کا بہت ادب کی ہے اسی طرح اس آجز کو جو کچھ ملا ہے صحبت سے ملا ہے اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے مولا مولان نے فرمایا کہ کسی عالم بامل کی صحبت میں بیٹھ جائیں کسی شہر کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو صحبت کا فیضان اتنا فرمیا بہتر سالات آتے کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ سو سال کی قبول اور بہتر ہے حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بہت مبالغ ہے مفتی محمود شفی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا نہیں دیکھو شے, اس میں حکمت ہے کہ شیطان نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی لیکن اس سے بد بختی دور نہ ہو سکی لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں فلاح ہوتا ہے اس کی محبت کی فلاح ہونے کی وجہ سے عشق الہی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی نسبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے بھی بدبختی دور کر دیتا ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھتے اللہ ان کی بھی بدبختی دور کر دیتا ہے اسی لیے حدیثی میں فرمایا لا یش کا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا تو میرے دوستوں کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت یہ بہت بڑے اجر و ثباب سب بن جاتی ہے اس لیے یہ عجیز کہا کرتا ہے کہ دیکھیے اسلام میں مختلف چیزیں ہیں بہت اہم ہیں صحابہ کرام حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے مجاہد بھی تھے لیکن وہ صوفت سے صحابی بنے حالانکہ جان دینا سب سے مشکل ہے وہ نہیں سے صحابی بنے. آپ کہیں گے کہ نبی کی जैसी جیسی تو کسی کی صوبت نہیں آپ آگے چلے اسی طرح تابعین جو نبی جو صحابہ کی صوبت میں بیٹھے وہ بھی حاجی تھے نمازی تھے مجاہد تھے لیکن وہ بھی مجاہدین نمازی حاجی نمازی نہیں کہلائے وہ بھی تابعین کی صوبت کی وجہ سے تباہ تابعین بنے اسی طرح اولیاء امت ہیں یہ بھی صحبت کی وجہ سے بنتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے اور قیام اولیاء اللہ صحبت سے شیخ سے صحبت کے ذریعے بنیں گے سوچو میرے دوستو صحابہ صحبت سے بنیں تابعین صحبت سے بنیں تباہ تابعین صحبت سے بنیں اولیاء امت صحبت سے بنیں تو قیامت تک جو اللہ والے ہیں وہ صحبت سے بنیں گے تو جب سارے لوگ صحبت سے بنے ہیں تو پھر ہم بھی بآمل مسلمان صحبت سے ہی بنیں گے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی صحبت میں بیٹھیں میں کی صحبت میں بیٹھیں اس لیے خواجہ مین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برائی سے بڑی برائی یہ ہے کہ بندہ بروں کی صحبت میں بیٹھے اور اچھائی سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ بندہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے اگر اچھوں کی صحبت نہ ملے تو کم از کم بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے حضرت خواجہ پیر غلام حبیب فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی مثال موئی کے پودے کی آپ ذکر فکر کریں اور ایک چکر بزار کا لگا آپ کے دل کی قیفیت خراب ہو جائے گی بلکہ ہم 1991 میں ملتان ایئرپورٹ پر اپنے حضرت میں سوزوکی کے اندر بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے فلائٹ کا تو ایک آدمی نے حضرت سے سوال پوچھا حضرت جو ٹی وی دیکھنا کیسے ہے نا محرم عورتوں کو ٹی وی دیکھنا کیسے ہے تو حضرت نے ایسے اس کی طرف توجہ سے دیکھا اور کہ ایک بندہ پانچ گھنٹے کرے گھنٹے اور اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں بھائی گندگی بندہ اچھی نظر سے کیسے کھا سکتا ہے گندگی تو گندگی ہوتی ہاں اس لیے ایک فتویٰ ہوتا ہے ایک تکوا ہوتا ہے تو قرآن نے پہلا سبق تکلا کا پڑھایا ہے یہ پہلا سبق تھا کتابیں خدا کا ہو دل فتوا تو کمزور سے کمزور بندے کو دیکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلے لیکن اور عام لوگ بھی تکوا کا خیال ایک ایسی چیز ہے کہ میدان حشر میں بیوی بچے ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے یا ناخی ہے و و آبی ہے و و و بنی سب چھوڑ جائیں گے حتیٰ گہرے سے گہرا دوست بھی ایک دوسرے کو چھوڑ جائے گا لا یس والو ہم حمیم گہرے سے گہرا دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا لیکن حشر کی گرمی، سختی، اتنی کچھ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہیں دوست کے دشمن بن جائیں گے سوائے تکوا والوں کے تو اس لیے بھائی تکوا کی دعا کرنی چاہیے یہ بہت بڑی دعا ہے اس لیے میں نے جو ہے تقریباً بیس سال پہلے اپنے حضرت سے یہ سنا کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں رب جالنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تقوا کی دعا کرتا ہوں اور دعا بھی عجیب کرتا ہوں امام جنا کرے رب ہمیں بیوی بی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ادا فرما اور ہمیں متقین متقی نہ بنا متقی کا امام اور سردار بنا دے تو اس انداز سے یہی ایک دعائی ہے جس میں وجا اللہ للمت کا تذکر ہے تو ہمیں بھی اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی متقینوں کا امام بنا دے کیونکہ جب بندے کے اندر تقوا و طہارت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالی اس کو اپنے علم میں سے علم دے دیتا ہے اور اپنے علم میں سے علم عطا فرما دیتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر تقوا و طہارت کی جو کوشش کرے اور تقوا و تہارت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت آما تامہ نصیب فرما دے اور اپنے مقربین اور متقین بندوں میں شامل فرما دے یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قبول فرما لے اور اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرما لے اور جو ہے کم از اور نہیں تو ان سے محبت کرنے والا ہی بنا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبولیت عطا فرما دے اور جو ہے بیان کو دلچسپی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پوری توجہ سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے آخر الحمد الحمدللہ رب العالمین